اور اگر ہمیں تمہیں دکھادال کوئی ودا جو انہین دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنی پاس بلائیں تو بہرحال تم پر تو ضرور پہنچانا ہے اور حساب لیا ہمارا ذنا